شر کی طاقتیں کبھی بھی خیر کی طاقتوں کو برداشت نہیں کر پاتی اسی طرح میرے بھائیو ایک دوسری زندہ مثال استاذ محترم دے رہے ہیں کہ کماسبت تجار بسی طی کافت دوللاسلامیتی ان قول قفری و المنتی ولاحادی و لم تتحمل وجود قو وصولیتن و اسلامیت اسلامیتن ماہا تہ البرلمان عجیب واضح مثال ہے دنیا سیاست سے تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھنے والے اس مثال کو سمجھتے ہیں کہ سیاسی تجربوں نے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے کہ تمام تر مسلمان ملکوں میں جہاں کہیں بھی اسلامی سیاسی پارٹیوں نے جن کی بنیاد دراصل اسلام ہے اور شریعت ہے لیکن وہ جماعتیں جمہوری طریقے سے اسلام کو نافذ کرنا چاہتی ہیں ان جماعتوں کو کہیں بھی قبول نہیں کیا گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کفر کی طاقتوں نے سیکولر طاقتوں نے الحادی طاقتوں نے اور مغرب پرست مسلمان ملکوں کو مغربی ثقافت میں رنگنے والی طاقتوں نے ان اسلامی ڈیموکریٹ پارٹیز کو قبول نہیں کیا ہاں اللہ ممسوخن مد جنتاً پر کٹے ہوئے حالت میں برائلر فارمی مرغوں مرغیوں کی طرح جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس حالت میں قبول کیا ہے بہت ساری اسلامک پارٹیز ہیں ڈیموکریٹ پارٹیاں ہیں ان کے نعرے اسلامی ہیں لیکن آج وہ پارلمنٹ میں موجود ہیں لیکن اسلام سے ان کا برائے نام ہی تعلق رہ گیا ہے ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر آپ متحدہ مجلس عمل کی حکومت ہی کو لے لیجئے ان کی حکومت میں بھی وہی غیر شرعی کام ہوتے رہے جو دوسری حکومتوں میں ہوتے رہے تھے بس اتنا سا فرق ہے کہ پہلے شراب کا پرمٹ اور دوسرے منکر کاموں کی اجازت آلو قسم کا ڈاڑی منڈا ایک ڈیموکریٹ دیا کرتا تھا اور جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت آئی ڈاڑی اور پگڑی والے بہت بڑے شیخ صاحب جو ہے شراب کے پرمٹ جاری فرما رہے ہیں اور مختلف قسم کے منقرات کی اجازت کے لائسنس تقسیم فرما رہے ہیں اور کوئی خاص فرق نہیں یعنی اسی حالت میں ان جماعتوں کو قبول کیا جاتا ہے کہ ان کے ظاہری اور باطنی حالت کو مسخ کر دیا جاتا ہے اور برائلر فارمی مرغیوں کی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے اور یہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں ریموٹ کنٹرولڈ ہوتے ہیں وہ قدرف دت ہے حت ماہالتی ہے حد ہی فلغال ابیتی استاذ محترم فرماتے ہیں باوجود ان تمام قربانیوں کے جس میں دین بھی قربان اور دنیا بھی قربان سیکولر طاقتوں کی اکثریت ان پارٹیوں کو قبول نہیں کرتی برائے نام اسلام کا نام لینے والی ان پارٹیوں کے خلاف بھی کشمکش جاری رہتی ہے فمی نصدا جتی تصور عباد ال اسلامین تلکرقات المحدود تحتقبۃ البرالمن تتسیہمانیفری بل فی الوحیتی و روبو بیتی تو بعض اسلامی انقلاب سے متعلق افراد یا پارٹیوں کا یہ تصور کرنا کہ پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے یہ جو چھوٹی سی کرسی ہے یہ ایمان و کفر کی جنگ کے لیے کافی ہے اس چھوٹی سی کرسی کے بارے میں یہ تصور کر لینا کہ یہاں پر ہم مارے حق و باطل لڑیں گے توحید الوحیت اور توحید ربوبیت کو سمجھائیں گے اور انتہائی امن و اطمینان کے ساتھ ہم یہاں پر اپنا کام کر لیں گے تو یہ ان کا تصور غلط ہے اور یہ نادانی ہے اس لیے کہ پوری زمین پوری دنیا اس کام کے لیے تنگ تھی کابل جو کہ شیطان کا نمائندہ تھا حابیل جو کہ رحمان کے نمائندے تھے کابل نے اس شیطانی نمائندے نے رحمانی نمائندے کو اتنی بڑی زمین پر قبول نہیں کیا حتیٰ کہ اس نے آخر یہ چیخ ماری اور یہ شور مچایا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ دو تین میٹر کی جو کرسیاں پارلیمنٹ میں ان جماعتوں کو حاصل ہو جاتی ہیں یہ جو سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں کیا ان سیٹوں پر بیٹھ کر یہ دین اسلام کی خدمت اشاعت حفاظت یا حمایت کر سکتے ہیں ہرگز نہیں ان کی یہ سوچ قرآنی سوچ کے بالکل خلاف ہے انسانی تاریخ میں جو کفر و شرک کی کشمکش شروع ہوئی ہے اس طبعی اور فطری سوچ کے خلاف ہے اللہ تعالی ہمیں حق و باطل کے درمیان جاری کشمکش کو حقیقی طور پر سمجھنے اور پھر باطل کی طرف سے حق کے خلاف جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعوت و جہاد کے ذریعے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.